روجی میں رحمان رحیم و اس جان البئی مسابت سے و امنا و تخزو ممبام ابراہیم مسلح و احدنا ال ابراہیم أَن اسماعیلا انت ہیرا وَالْعَاكِفِينَ الطا افین یہ دوسرا مضمون ہے جو شروع ہے پچھلی آیت سے اور اس کا عنوان ہے رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تین امور کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات سے نفع صرف منیب آدمی اٹھائے گا اور امر دو میں کہ بیت اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنا کردہ ہے تعمیر کردہ ہے اسی کو بیان کیا اور جب ہم نے بنایا کعبہ کو مسابتاً اجتماع کی جگہ ایسی جگہ جہاں لوگ لوٹ لوٹ کے بار بار آئیں و امن اور امن کی جگہ و تخضو میں مقام ابراہیم مسلح اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بیت اللہ کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر یہ مقام ابراہیم ہے اس کے قریب جگہ ملے طواف کے بعد تو بہت بہتر ہے ورنہ پورے بیت اللہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے تو یہ نوافل پڑھنا مالکیا اور حنفیہ کے نزدیک واجح بیچی جی اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ آہدنا ال ابراہیم عہد کا سلا اللہ آ جائے تو مانا وسیت کرنے کا ہوتا ہے حکم کرنے کا تو یہاں آہدنا امرنا کے معنی میں ہوگا رول معنی ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بیتیا اضافت تشریفی ہے جی کعبہ کے شرف کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت دے دی اور طاہرہ کا معنی ظاہری صفائی بھی ہو سکتا ہے اور باطنی صفائی بھی کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو ویز کال ابراہیم ہو امر سوم سیدنا ابراہیم کی دعائیں اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا آمنن اے زا امن ورزق اہ من سمرات اور روزی دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے من آمن منہم باللہ ہم بلاہ آخر یہ روزی اس آدمی کو دے جو ان میں سے اللہ پر یعنی اللہ کے تمام احکام پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے یہ قید من آمن من کی لا ینالو آد الظالمین اس کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگا دیجیے کالا اللہ نے کہا یہ روزی کا معاملہ ہے من کا فرہ جس نے کفر کیا فہومت ہو میں نفع دوں گا اس کو کلیلن زمان کلیلن اور زمان کلیلن سے مراد پوری زندگی ہے جی آخرت کے حساب سے دنیا کی پوری زندگی قلیل ہے پھر میں اسے کھینچوں گا سما ازتر آگ کے عذاب کی طرف دنیا میں روزی بند نہیں کرنی بے اصل مسیر اور بری جگہ ہے پہنچنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس کے ثمارات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں جی کہ وہ امن کا شہر ہے اور ہر طرح کے میوے اور پھل ہر موسم میں وہاں مل رہے ہیں جی. کبھی لبنان سے آ رہے ہیں کبھی پاکستان سے جا رہے ہیں کبھی اسٹریلیا سے آ رہے ہیں وہاں کوئی موسموں کی پابندی نہیں اور اتنے خوبصورت اور عمدہ پھل کہ بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور پھر کھا کے حیران در حیران ہو جاتا ہے اور اس میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوتی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور مکے میں پھلوں کی دکانوں پر ہر قسم کا پھل ہر وقت مر رہا ہے منل بےتے و اسماعیل یہ دوسری دعا ہے جی ربنا نات منا اور صداقت رسول کی دلیل بھی ہے جی اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں القواط بنیاد اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا ربنا اے یقولان تو وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے اس عمل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا تقبل منا اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر اترانا تکبر کرنا فخر کرنا نہیں چاہیے بلکہ جتنا بھی بڑا عمل ہو آئزی کے ساتھ اللہ کے حضور درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے اس عمل کو درجۂ قبولیت عطا فرما دے ان کا انت سبی العالیم انتظم فصل اور خبر کا معرفہ ہونا یہ حسر پر دلیل ہے جی مانا کیا کریں گے بے شک تھی ہے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا اس حسر کے معنی نے شرک کی تمام رگیں کاٹ کے رکھ دی تیرے سوا غائبانہ پکاروں کو سننے والا بھی کوئی نہیں اور تیرے سوا ہمارے حالات کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ربنا وجال مسلمین اے ہمارے رب کر دے ہمیں فرما بردار اپنے لیے مسلم اے رول رولمانی لا نعبد اللہ ایاکا کا تفسیر کبیر اے مواحدین لا نعبد الا ایاکا کا ضروریت نا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت فرما بردار اپنے لیے یعنی ہماری ضروریت میں ایک جماعت ایسی ضرور رکھنا جو صرف تیری ہی عبادت کرے وہ آرے نا مناسکا نا مانا تعلیم مناسک احکام شریعت مراد ہے جی یا امور حج اے علم شرائ و احکام حجنا سکھا ہم کو ہمارے ہماری عبادت کے طریقے و تو اور ہم پر متوجہ ہو جا یہ خواص الخواس کی تومہ جی جس سے مراد درجات کی بلندی ہوتی ہے رول مانی نے لکھا جی ان کا طواب رحیم <الرَّحِيم> بے شک تھی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا رب نا بابا رسولا چوتھی دو آج جی اے ہمارے رب بھیج ان کے اندر ایک عظیم شان رسول فیم رسول منہم دونوں جگہ متن مسلمتن مراد ہے جی بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے یعنی ہم دونوں کی اولاد میں سے ابراہیم و اسماعیل اس رسولن سے مراد صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں جی اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی ضروریت میں جتنے پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے اور یہ جو رسولن ہیں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہونا ہے اور وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ پڑھ کے سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب یعنی صرف تلاوت نہ کرے آیتوں کا مفہوم بھی بتائے تعلیم دے تو یہ تعلیم حدیث سے ملے گی تو قرآن کے ساتھ آپ کی مستند اور صحیح حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ٹھہرا حکمت اور سکھائے ان کو دانائی کی باتیں حکمت سے مراد ہے جی سنت احکام شریعت حضرت کتادہ نے فرمایا اور کرتبی نے نقل کیا الحکمت وسنہ اور حکمت کہتے ہیں وز و شہ الا موزی و یوزکی ہم اور ان کا تزکیہ کرے بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جس نبی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ اولاد آدم میں سے ہوں گے بشر ہوں گے منہم ہوم انہیں میں سے انسان ہوں گے اور بشر ہوں گے دوسری چیز یہاں سے یہ ثابت ہوئی یعلمہم اللہ کتاب کہ قرآن کے ساتھ آپ کے فرامین کو ماننا یہ بھی ضروری ہے اور تیسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ اپنی محفل میں آنے والوں کا آپ تزکیا کریں گے تزکیت النفوس یعنی ان کے دلوں سے کفر شرک نفاق منافقت سب چیز خرچ دیں گے تو یہ عظمت صحابہ پہ بھی دلیل بنی جی یقیناً آپ اس منصب پہ پورے اترے اور آپ اس میں کامیاب ٹھہرے جن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے انتقال کے بعد سوائے تین صحابہ کے باقی سارے مرتد ہو گئے تھے وہ اس صفت کا انکار کر رہے ہیں جی و مئی یرت ابراہیم یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان میں جو آخری دعا ہم نے پڑھی تو اللہ تعالی یہودیوں کو عیسائیوں کو مشرقین مکہ کو کہنا چاہتے ہیں ویسے تو ابراہیم کو اپنا روحانی باپ کہتے ہو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ابراہیم نے بنائے کعبہ کے وقت دعائیں مانگی تھیں تو پھر اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ اور اس کے دعوے توحید کو تسلیم کر لو ومئی یرغب املت ابراہیم اللہ منصاف یا نَفْسَهُ ترغیب ہے جی اتباع نبی اور نئی اعراض کرتا ابراہیم کی ملت ابراہیم کے دین سے مگر وہی آدمی جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو صافیہ نفسحو لہا مہانتن زلیلتن شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو زلیل کیا یا صافیہ کا مانا خاصا رائے جی بحر محیط نے یہ معنی کیا ابراہیم کے دین سے وہی بندہ اعراض کرتا ہے جس نے اپنا نقصان کیا بجہ شرک والا قدستفی نہ ہو ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں پیش وائی کے لیے چننے کا یہ میں نے انی جائل و کل انا سے امام و انحو فل آخرت علم سالحین سال الصالح فل آخرت اور یقیناً آخرت میں وہ نیک نیکوکاروں کاروں میں سے ہوں گے صالحین میں سے ہوں گے یعنی کامیابی کے اعلی درجے پر اس آخری پیغمبر کی اتباع کرو کیونکہ یہ ملت ابراہیمی کا متبع ہے لہو رب اسلم حضرت ابراہیم کے مقبول بار گاہے ہونے کی علت جی وہ جو کہا بالا کدستفی نہ ہو فل دنیا و ان نہ ہو لمن سالحین اس کی علت بیان ہو رہی حضرت ابراہیم کو دنیا اور آخرت میں جو عظمت ملی تھی وہ ہماری فرما برداری اور توحید کی وجہ سے ملی تھی اور تم بجائے توحید کے شرک کے مرتقب ہو رہے ہو تم کیسے ابراہیمی ہو جب کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اسلم فرما بردار بن جا قال اسلمت لرب لبل تو حضرت ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا وسا بہا ابراہیم توحید پر قائم رہنے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کا اولاد کو وسیعت کرنا تاکیدی حکم اور حکم دیا وسیعت کی اسی ملت کی بہا کی ضمیر کا مرجع ملت ہے اسی ملت اسی دین کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے بھی یا بنیا اے بیٹو ان اللہ استفا لمدین یقینا اللہ نے چن کے دیا ہے تمہیں دین فلا اللہ الا وانتم مسلمون پس تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ مسلم ہو وہ, وہ تو اپنی اولاد کو یہ تاکید کرتے رہے تھے کہ دین توحید پر قائم رہنا کن تم شہدا از حضر یعقوب بل موت نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ جب حضرت یعقوب فوت ہونے لگے تو او سا بنی بل یہودیت رولمانی تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وسیعت کی تھی یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے جی ہم کون تم شوہدا کیا تم موجود تھے استفام انکاری ہے جی یعنی تم موجود نہیں تھے کیا تم موجود تھے جب آئی تھی یعقوب پر موت اذ قال والے بنی جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو ماتا بدونا من مادی من من کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد تو وہ کہنے لگے ناب کا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباؤ اجداد کے معبود کی وہ آباؤ ائداد کون ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق تو نعبد اللہ کا و الہ آبا کا تو یہ الگ الگ, الگ الہ نہیں ہیں واحدا ایک ہی لا و نہن لہو مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار بننے والے ہیں ہم اسی کے آگے جھکنے والے ہیں تو حضرت یاقوب نے تو اپنے بیٹوں کو اس بات کی وسیعت کی تھی کہ میرے بعد اللہ ہی کو معبود ماننا اور اسے ہی الہ ماننا تو آخری پیغمبر کی دعوت بھی تو یہی ہے جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موت کا اطلاق انبیاء پہ کرنا یہ گستاخی ہے بے ادبی ہے تو وہ ذرا اس آیت پہ غور کر لیں جی یہاں موت کا اطلاق حضرت یعقوب پر قرآن میں ہوا جی ام تم شہداء از حضر یاقوب الموت موت تل کا امت ان قد خلت کا وہ ایک جماعت تھی کون سیدنا ابراہیم اور ان کی اولاد یہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے جی کہ ہمارے آباؤ اعداد پیغمبر تھے اس لیے ہم بخشے جائیں گے ہم بدکار ہیں تو کیا ہوا ہمارے آباؤ اجداد تو بڑے سالے تھے یہی حال آج کے گدی نشینوں پیرزادوں اور صاحبزادوں کا ہے جی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں ہمارے آباؤ اجداد بڑے اونچے لوگ تھے بڑے بزرگ تھے بڑے نیک تھے انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے جی وہ ایک جماعت تھی ابراہیم اور اولاد ابراہیم قد خلط وہ گزر گئی لہ ما کسابت ان کو ملے گا جو انہوں نے کمایا یعنی ان کے اعمال ولا کما کسب تم اور تمہیں ملیں گے جو تم نے کمائے تمہارے امال ولا تس الما کانو یا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عملوں کے بارے میں ان کے امال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ان کے آمال کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا وکالو کونو ہدن او نسارا شکوا جی حضرت ابراہیم نے جس نبی کے لیے دعا مانگی تھی وہ یہی نبی ہے مگر تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہود و نسارا لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں یہ شکواؤ گے یہ خود بھی شرک پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی پر ڈٹے رہنے کی تلقین کر رہے ہیں کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تہ تدو ہدایت پا جاؤ گے ہدایت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ ہدایت چاہتے ہو تو عیسائیت قبول کر لو کل جواب شکوا اور دو جواب دیے جی ایک الزامی جواب دیا اور ایک تحقیقی جواب دیا پہلے الزامی جواب دیا میرے پیغمبر کہ بل ملت ابراہیم حنیفا ملت اس کا عامل محظوف ہے جی نہ بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا ہم ابراہیمی ہیں یہ الزامی جواب ہے ہدایت اس میں ہے کان من المشرقین اور وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرتے ہم حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں کولو آمنا باللہ، تحقیقی جواب جی ایمان کا مدار آبائی نسبت پر نہیں ایمان کا مدار یہودیت عیسائیت پر نہیں بلکہ ایمان تو توحید رسالت اور دیگر احکام کو ماننے کا نام ہے یا یوں کہلیں لیں کولو آمنا بلا یہ ملت ابراہیم ہی کی تشریح ہو رہی ہے جی جس ملت ابراہیم کے ہم پیروکار ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں وہ ملت کیا ہے کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس چیز پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب والاسبات اسبات کی اولاد پر اتاری گئی وماتیا موسا اور جو کچھ دیا گیا موسا کو اور عیسیٰ کو یہ دونوں بھی اولاد یاقوب میں شامل ہیں جی لیکن ان کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ یہودیت اور عیسائیت اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے تھے حضرت موسا اور عیسیٰ سے وما تن اور جو کچھ سارے نبیوں کو دیا گیا ان کی رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں لا فرے کو بینا اہدم من ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان یعنی ایمان لانے میں کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے ایمان لانے میں تفریق ہے جی مرتبے میں نہیں وہ تو خود قرآن نے بیان کیا تل کر رو سولو فضل نا بازم اللہ باز و ہنو مسلمون جملہ مقصودی ہے جی اور لہو کی تقدیم حسر کا مانا دے رہی ہے جی مانتے سارے نبیوں کو ہیں مگر سر اپنا صرف اللہ کے آگے جھکاتے ہیں ہم اسی کے فرما بردار ہیں اسی کے آگے جھکنے والے ہیں فائن آ منوب مسلما آ من بھی اہل کتاب کو ترغیب ایمان ہے جی اور ان کے قول کا جواب بھی ہے کہ یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے فرمایا نہیں پس اگر وہ ایمان لائیں بے مسلے ماں آ تم بھی جس طرح تم ایمان لائے ہو اور وہ کیا ہے جس کو پیچھے بیان کیا کو لو آ وما انزل ما فقد تو وہ ہدایت پا جائیں گے وہ ان اور اگر وہ منہ موڑیں اعراض کریں فن هُمْ فِي فی شقاق تو وہ ہیں زد میں ما زد کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ یکفی کا ہوم اللہ پس کافی ہے تجھے ان کی طرف سے اللہ یعنی ان کی جو مخالفتیں ہیں دشمنیاں ہیں مشورے ہیں آپ کو مٹانے کی تدبیریں ہیں میں اللہ ان کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہوں وَهُوَ وسمی الْعَلِيمُ جملہ تالیلی ہے جی قلت بیان ہو رہی ہے فس یقفی کا کی پس کافی ہے تجھے ان کی طرف سے اللہ اس لیے کہ وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور وہی ہے ہر ایک کی حالت کو جاننے والا اس آیت نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا جی صحاب رسول کا ایمان میاری ہے اند اللہ مقبول تھا اور وہ ہدایت یافتہ تھے تبھی تو کہا ان جیسا ایمان لاؤ تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے اور اگر صحابہ کا ایمان مشکوک ہے تو پھر ان کے ایمان کو میار کیسے ٹھہرایا جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے دورے میں شریک ہیں اور خاص کر کے طلبہ اور علماء تو وہ اس طرح کی آیتیں ساری جمع کر لیں جی جو عظمت صحابہ کی آتے ہیں وہ جمع کر لیں دوسرے مضامین کی جو آتے ہیں وہ جمع کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آتیں ہیں انہیں اکٹھا کر لیں سب اللہ تلا اے قبل ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ اور سب اللہ سے مراد کیا ہے جی دین اللہ کہتے ہیں کہ نسرانی جو تھے عیسائی اپنے بچوں کو ایک خاص قسم کے رنگ میں نہلایا کرتے تھے اور جو بندہ بھی ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے خاص قسم کے رنگ میں نہلایا کرتے تھے کہ یہ پاکیزہ ہو گیا ہے پختہ رنگ چڑھ گیا ہے نسرانی ہو گیا ہے اس کا جواب دیا ہمیں کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اللہ کا رنگ یعنی دین اسے قبول کی ہے وہ من آسن من اللہ ہے اور کس کا زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ استفام انکاری ہے جی یعنی کسی کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا نہیں ہے وہ نہو لہو آبون مقصودی جملہ ہے جی ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کل اتوحا جون نا فلاہ اہل کتاب کے لیے زجر ہے جی فلاہ اے فی تو دلائے یا فی دین اللہ اللہ کے بارے میں تو جھگڑا ہی کون تھا نا اللہ کو تو سب مان رہے تھے تم ہم سے جھگڑتے ہو کہ جو ہمارا دین ہے دین توحید یہ سچا ہے یا یہودیت و نسرانیت یا تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور حضرت عزیر اور عیسا ابن اللہ ہیں کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے دین کے معاملے میں حالانکہ وہ ہے ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہمارے لیے ہمارے اعمال توحید والے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال شرک والے تو اللہ کا قرب تو امال کے ذریعے ہوتا ہے رب تو وہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے وہ نہن و مخلصون۔ اور ہم اسی کے ہیں خالص حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں الخلاص ہو اللہ تشرک فی دین ہی ہم تکول ابراہیم او اسماعیل شکوا جی جب ہر لحاظ سے یہود و نسارا کو لاجواب کر دیا گیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے عوام میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پہلے انبیاء ہمارے مذہب پر تھے وہ ہمارے بزرگ تھے یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھے حتا کے مشرقین مکہ بت پرست وہ بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں جس کو سورت آل عمران میں کہا ماکانا ابراہیم و یہودی ولا نسرانی ولا کن کان ہنی فم مسلما و ماکانا منل مشرقین تو یہ کمزور عقیدے کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پرانی عادت ہے اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی حجویری اور معین الدین چشتی اور یہ جو بزرگ تھے یہ بھی ساری زندگی قبریں ہی پوجتے رہے تھے مزاروں پہ مجاور بن کے ہی بیٹھے رہے تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں جبکہ ان کی کتابیں پڑھی جائیں کشف المحجوب حنیت الطالبین فطول غیب تو وہ ساری توحید سے بھری ہوئی کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کی اولاد کانو حدن او نصارہ کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے حالانکہ یہودیت کی بنیاد تو پڑی حضرت موسا سے اور عیسائیت کی بنیاد پڑی حضرت عیسی سے اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل وہ کتنے پہلے ہوئے ہیں عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کل جواب شکوا جی میرے پیغمبر کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو پھر اللہ نے تو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ سب دین توحید پر تھے ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے یہ زجر بھی ہے اہل کتاب کے لیے اور جواب شکوا بھی ہے کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے کون بڑا ظالم ہے استفام انکاری ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں شہادت سے مراد وہ شہادت ہے جو تورات و انجیل میں تھی کہ تمام انبیاء کا دین دین توحید تھا اور وہ شرک سے کوسوں دور تھے شہادتورات ونجیل المبیا کانو ال توحید تفصیر کبیر تو تمہارے پاس وہ گواہی موجود ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو وہ اللہ وے گا اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے ہمارے پاس آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تل کا امت برائے تاکیت اس آیت کو دوبارہ دوہرایا جی معلوم ہوتا ہے اس کا پروپیگنڈا زیادہ تھا حضرت شاہ عبد العزیز محدی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا اس آیت کا تکرار اس لیے ہے کہ امت محمدیہ بھی خالی نسبت پر تقیہ لگا کے نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں صرف یہ نہیں کہ ہم صاحبزادے ہیں ہم پیرزادے ہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہم سید ہیں آل نبی ہیں اولاد علی ہیں آج دیکھ لو اپنے معاشرے میں کشتی سوروردیہ قادریہ اویسیہ کہلانے والے کتنی لغویات میں اور بدعات میں آج وہ مصروف ہیں کشتی طریقہ کو دیکھیے قوالی ڈھولک پر اس کے وہ کائل ہیں دف پر ڈھولک پر باجے اور وہ سر دھنتے رہتے ہیں سنتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر یہ قوالی ڈھولک پر دف پر مزامیر پر اگر یہ جائز ہے تو پھر اسے کسی دن مسجد میں کر کے دیکھو ہماری فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا کہ آلات مزامیر پر یعنی ڈھول اور یہ راگ آلات مزامیر جتنے ہیں اس پر جس بندے نے سبحان اللہ کہہ دیا سارا مرتدن و زبی یا تو تو مرتد تو مرتد ہو جائے گا لیکن آج چشتی کہلانے والے اسی ڈھولک پر نبی پاک کا نام لے رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں کتنے سور وردی ہیں قادری کہلانے والے ہیں کتنی لغویات میں ملوث ہیں اسے چھوڑیے کتنے ہنفی کہلانے والے ہیں جو امام اعظم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اپنے آپ کو ہنفی کہلاتے ہیں بدعات میں مصروف ہیں اس لیے کہا خالی نسبت پہ نہ رہنا بلکہ عقائد اور آمال کی اصلاح کرنی ہے سیقول الصفحا من ما اللہ رسالت پر پہلے شبے کا جواب یہ یہاں سے شروع ہوگا اور آیت نمبر ایک سو ستاون تک جائے گا جی کا علیہم سلوا تم رب و اولا کا حمل محتدون وہاں تک جائے گا یہ جواب جی اعتراض کیا ہے یہ عجیب نبی ہے جس کو اپنے قبلے کا بھی پتا نہیں کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے پھر بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے پھر بیت اللہ کی طرح منہ کر لیتا ہے تو جسے اپنے قبلے کے تعین کا پتا نہیں وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے مسلمان یا مدینہ منورہ میں آئے تھے تو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے سولہ یا سترہ مہینے تک اس کے بعد اشارہ مل رہا ہے کہ ہم آپ کا قبلہ بیت اللہ بنانے لگے ہیں اور بطور پیشنگوئی گوئی کہ اللہ نے کہا کہ جب قبلہ بیت اللہ بنائیں گے تو بیوقوف اور ضدی لوگ طرح طرح کے اعتراض کریں گے بکواس کریں گے کوئی کہے گا یعنی یہودی کہیں گے بیت المقدس تو سارے نبیوں کا قبلہ تھا تو سارے نبیوں کے قبلے کو چھوڑ دیا بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑتا ہے یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا کوئی کہے گا بیت اللہ کی طرح منہ کر لیا جی شاید وطن کی یاد آ رہی ہے تو پھر آج وطن کی یاد آ رہی ہے اور بیت اللہ کی طرح منہ ہو رہا ہے تو یہ مدینہ چھوڑ کے پھر مکہ واپس چلے جائیں گے جتنے منہ اتنی باتیں اس کا جواب دیا جی پہلے بطور پیشن گوئی کے کیا کہا سیقول اس من الناس ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ ما و کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان قبلت ہم ان کے قبلے سے قبلے سے مراد بیت المقدس ہے جی جو پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا اور سترہ مہینے اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اب انہیں اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا اللہ تی کان والا جس قبلے پر وہ پہلے تھے اس کے چار جواب دیے جی اللہ نے دو اجمالی اور دو جواب تفصیلی کل اللہ المشرق والمغرب مغرب پہلا اجمالی جواب جی آپ کہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب سب سمتیں اللہ کی ہیں وہ جس طرح منہ کرنے کا حکم دے دے ہم تو حکم کے بندے ہیں اور اسی حکم کی تعمیل کرنے کا نام ہدایت ہے یادی میاں شاہ سراتم مستقیم سمجھ جی ہم اس کے بندے ہیں اس کے حکم کے غلام ہیں جس طرح منہ کرنے کا حکم دے دے ہم اس کی تعمیل کریں گے اور اس حکم کی تعمیل کرنے کا نام ہدایت ہے تو وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف وہ کزال کجالنا کم اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسا معتدل جس طرح ہم نے تم کو اسی طرح ایک مرکزی قبلہ عطا کیا تاکہ تم افراد و تفریح سے پاک بہترین امت بنو حضرت صاحب کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے کاف لے بیان الکمال یوں ہم نے بنایا یعنی یہ ہمارا کمال ہے کہ تمہیں بہترین امت بنایا واساتن خیر الامور اوسطوہا خیر الامور اور افضل اشیاء کو وسط کہتے ہیں جی چونکہ دنیا کی رہنمائی پیشوائی تمہارے سپرد کرنی تھی اس لیے کعبہ جو جغرفائی لحاظ سے ساری دنیا کے سینٹر میں واقع ہے اسے تمہارا قبلہ اور مرکز بنا دیا وسعت شاہ اللہ نے میں کیا مختار یعنی پسندیدہ شاہ عبدالقادر نے میں کیا موت اعتدال پسند افرات و تفریح سے پاک عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ کا بیٹا ہے یہودیوں نے الزام لگایا کہ نہیں حضرت عیسا تو ان کی تو پیدائش بھی صحیح نہیں تو یہ افراد تفریح ہو گئی درمیان میں امت محمدیہ آئی اس نے کہا وہ ابن اللہ بھی نہیں ہے اور ان کی پیدائش بھی پاکیزہ ہے وہ عبداللہ اللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں لے شُهَدَاءَ نو شہدا یہ مرکزیت ہم نے تمہیں کیوں عطا کی تاکہ تم ہوو گواہ لوگوں پر اور رسول ہووے گواہ تم پر یہ مرکزیت ہم نے تمہیں اس لیے عطا کی کہ تمہیں سارے لوگوں پر گواہ بنائیں اور رسول تم پر گواہ بنے اس آیت کو مبتدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر بطور دلیل پیش کیا جی سغرا کبرا انہوں نے یہ بنایا کہ شہید کا میں گواہ ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر ہو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو معلوم ہوا کہ نبی پاک شہید ہیں تو ہر امتی کے ساتھ موجود ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ورنہ آپ گواہ کیسے بن سکتے ہیں یہ ان کا استدلال ہے جی ہم کہتے ہیں کہ شہداء کا معنی شہیدن کا معنی شاہ عبد ال قادر محدس دلوی نے کیا بتانے والا امام راضی نے تفصیر کبیر میں مانا کیا شہیدن اے مبئی نن بیان کرنے والا یعنی حق بات بیان کرنے والا بتانے والا سیاق و سباق سے بھی یہی معنی موضوع ہے مناسب ہے کیوں اس لیے کہ یہی لفظ اصحاب رسول کے لیے بھی بولا گیا لے تکنو شہدا الناس اگر اس کا مینا حاضر ناظر ہے تو پھر یہاں کیا مینا کیا جائے گا کہ اے لوگو تم تو سب لوگوں پر حاضر ناظر ہو اور رسول صرف تم پر حاضر ناظر ہے اس میں تو امت نبی سے بھی درجے میں بڑھ گئی تو معنی وہی ہے جو شاہ ابد القادر محدود اس نے کیا ہے بتانے والا اور اس کی تائید ہو رہی ہے تم خیرا امت ان اخرجت مرون معروف وطن تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ دین کی باتیں تم سب لوگوں تک پہنچاتے رہو اور اللہ کا رسول تمہیں دین کی بات پہنچا دے یہ ایک جواب ہو گیا جی دوسرا جواب یہ ہے کہ گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا اور آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں زلیخا اور حضرت یوسف بیر نکلے تو قرآن کہتا ہے وہ شاہدہ شاہدم آ گواہ دی ایک گواہی دینے والے نے جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا کہ کمیز دیکھو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے یہ شخص موقع پہ موجود نہیں تھا لیکن اس پر بھی شاہد کا لفظ قرآن نے اطلاق کیا جی امت محمدیہ کو بطور گواہ حضرت نو کی قوم پر پیش کیا جائے گا جی بخاری میں آیا جی بخاری صفہ ایک ہزار بانوے اور جلد دوسری حضرت نو علیہ السلام جب کہیں گے کہ میں نے تو تبلیغ کی تھی تو اللہ کہیں گے تیرے گواہ کون ہیں تو وہ کہیں گے محمد و واؤمت ہو تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں لایا جائے گا فتح شادون تم گواہی دو گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ذرا ہو جائے گی کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو تم کوئی اس وقت موجود تھے حضرت لو کے زمانے میں تو پھر کہیں گے کہ جو کتاب آپ نے یا اللہ بھیجی تھی اور جو نبی آپ نے بھیجے تھے ان کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ حضرت لو نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہید یہاں نگہ بان کے معنی میں ہو اللہ کا رسول تم پر یعنی صحابہ پر نگہ بان ہے کہ تم دین اسلام سے ہٹنے نہ پاؤ اور تم ان لوگوں پر نگہ بان ہو جو تم سے دین سیکھیں اس کی تائید کیا ہے جی قیامت کے دن جب حوض کوسر سے کچھ لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو آپ کہیں گے انہیں میرے پاس لے آؤ یہ تو میرے اپنے ہیں تو فرشتے کہیں گے انکا کا لا تدری ما دس بادک آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی باتیں درج کی تھیں تو وہاں کیا لفظ ہیں جی آپ فرماتے ہیں فہقول میں وہی بات کہوں گا جو مجھ سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ بیٹے مریم کہہ چکے ہوں گے کیا کن تو علیہم شہیدما دم تو فیم جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے فلما تو فی تنی کن اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد کا تو نگے بان ہے اس کے بعد کا مجھے کوئی علم نہیں تو یہ گواہی موقع صحابہ پر آپ کا گواہ ہونا مراد ہے جی اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس آیت سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں ہر بات کو جانتے ہیں تو اس کے بعد جو سورتے اتری ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے تو پھر ان آیتوں کا کیا بنے گا ان صورتوں کا کیا بنے گا اس طرح تو پھر تضاد ہو جائے گا قرآن میں صورت منافقون ہے زید ابن ارکم کا واقعہ ہے صورت نور ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا پر بہتان بازی کا واقعہ ہے حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جانا ہے تیمم کا حکم ہے صلادیا میں حضرت عثمان کا سفیر بن کر جانا ہے قتل کی افواہ کا اڑنا ہے آپ کا پریشان ہونا ہے بیت لینا ہے صورت تحریم ہے مسجد زرار کا واقعہ ہے تو یہ سارے واقعات اس کے بعد جو ایتیں اتری ہیں اس کا کیا معنی ہم کریں گے تو معنی وہی صحیح ہے جو حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بتانے والا وما جلن کبلت التی کنتا علیحا یہ تفصیلی جواب ہے جی شبے کا ایک جواب اجمالی ہو گیا جی کل المشرق والمغرب تو یہ تفصیلی جواب ہے جی تحویل قبل قبلہ کا نئی بنایا ہم نے وہ قبلہ اللہ کن کا علیہ جس قبلے پہ پہلے تھا کچھ علماء نے یہاں القبلہ تھا مراد لیا جی بیت المقدس اگر بیت اللہ کی طرح منہ کرنا تھا تو پھر پہلے بیت البیت المقدس کیوں بنایا حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ کہتے ہیں القبلہ سے مراد بیت اللہ ہے اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ بیت اللہ ہی کی طرح منہ کیا کرتے تھے تو مانا کریں گے نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو یعنی دوبارہ قبلہ وہی وہ بنا دیا ہے جس پر تو پہلے کسی زمانے میں تھا لا مگر ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم معلوم کریں کون پیروی کرتا ہے رسول کی ممکے بھئی اور کون الٹ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتا ہے علم کا سلا ان آئے من تو مانا تمیز کا ہوتا ہے جی یہاں علم سے مراد اظہار ہے اظہار اور تمیز رولمانی نے لکھا جی تاکہ ہم معلوم کر لیں اللہ کو تو پہلے بھی معلوم ہے تو مانا کیا ہوگا تاکہ ہم ظاہر کر دیں تاکہ ہم جدا کر دیں یعنی یہ قبلے کا جو بدلنا ہے تحویل قبلہ اس کی علت یہ ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے جو کھرے ہوں گے وہ کہیں گے جس طرح اللہ کا حکم ہے جدھر حکم دیتا ہے کل اللہ المشرق وال اور جن کے دل میں کھوٹ ہوگا وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے و ان کانت انتل رتن اور یقیناً یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر کوئی بھاری نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی حد اللہ سے مراد ایمان ہے جی یہ تحویل قبلہ کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ آسان نہیں تھا وماکان اللہ علیہ ایمان اکم ایک سوال کا جواب ہے جی جو لوگ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اس دوران ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا ایمان سے مراد نماز ہے جی یا ایمان اپنے اصلی معنی میں ہے جی تصدیق بالقلب بالکل و اکرار ام اور مطلب یہ ہے تمہارے دلوں میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ جب اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھنے اور اسے اپنا قبلہ سمجھنے سے ہمارے ایمان میں تو کوئی خلل واقعہ نہیں ہو گیا اس کا جواب دیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے گا تمہارے ایمان کو بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے کادنرا تکلو با جہ کا فی السما فالانولی کا قبل قبلتا ترزہ اس مقام کو جتنے احباب ہمارے اس دورہ تفسیر میں شریک ہیں خاص کر کے طلبا اور علماء اور خصوصاً ایسے حضرات جو ہمارے جماعت سے ان کا تعلق نہیں یا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے انداز تفسیر سے وہ زیادہ واقف نہیں وہ ذرا ان آیتوں کو غور سے سنیں گے جی عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آپ کی یہ خواہش تھی اور آپ کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے کیوں وہ میرے بابا ابراہیم کا قبلہ ہے نیز اہل عرب کے لیے اس میں زیادہ کشش ہے چونکہ نبوت بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرح منتقل ہو گئی ہے اس لیے ضروری تھا کہ قبلہ بھی وہی ہو جو ابراہیم و اسماعیل کا تھا یہ آپ کی خواہش تھی بار بار اسی شوق میں وہی کے انتظار میں آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے یہ عام مفسرین کا خیال ہے جی. مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال بالکل اس کے برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو کیوں یہودی کچھ قریب آ رہے ہیں یہودی کہتے ہیں چلو یار کچھ بھی ہے قبلہ تو ہمارا مان رہا ہے نا آپ کی خواہش تھی کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو یہودی قریب آ رہے ہیں تو یہ قبلہ بیت اللہ ہو گیا تو یہ بالکل دور اٹھ جائیں گے پیچھے ہو جائیں گے اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرح منہ کرتے ناگواری اور تکلیف کے ساتھ کہ کہیں تبدیلی کا حکم نہ آ جائے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں لفظ تکلب باپ تفاعل سے ہے جس کا خاصہ ہے تکلف عرب کے لوگ کہتے ہیں الحیہ تو تکلب و فر سخت گرمی میں گرم زمین پر سانپ کا تکلیف کے ساتھ چلنا اسے تکلب کہتے الحیت و تکلب و پھر تو تکلب اس میں تکلف پایا جاتا ہے تکلیف ناگواری یہ ان کی پہلی دلیل ہے ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آنے والی دو آیتیں وہ اس مفہوم کی تائید کر رہی ہیں پہلے ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں پھر پیچھے آ جائیں گے ذراہ آگے آجائی تھوڑا سا ایک آیت آگے چلے جائیں جی والہ ان اطائیتل لظی نہ او طول کتابہ ب کلے آیتتن ما تا ب او کے بلہ تک اور اگر تم لے آئے اہلے کتاب کے پاس۔ بے کلے آیا تین تحویل قبلا کی ساری دلیلیں تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے تو میرے پیغمبر تو ان کے قبلے کی پیروی کیوں کرتا ہے یہ اللہ نے تنبیہ کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل ہو نہ ہو تبھی تو یہ کہا گیا و لینت الزین اوت الکتاب ابھی کل آیا تین مات ابھی تک اور آگے اس کی دوسری دلیل ہے ولعین تبا تاہم یہ زجر ثانی ہے میرے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم کے آ جانے کے بعد تو آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ کیوں کہا گیا یہ تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یہ دو کرینے مولانا حسین علی کی تفسیر کے کہ آپ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل ہو نہ ہو تو تین دو آیتیں دو کرینے یہ ایتوں میں اور تیسری چیز باپ تف تفاعل جس کا مادہ خاصیت ہے تکلف یہ مولانا حسین علی کے معنی کی تفسیر کی دلیلیں ہیں جی اب یہاں معنی کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تیرا چیرا آسمان کی طرف اٹھانا فلن اولی انا کا قبلا ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کر رہے ہیں یہ آپ مفسرین مانا کرتے ہیں جی کہ آپ کا یہ شوق تھا کہ قبلہ بدل جائے جس کو آپ پسند کر رہے ہیں مولانا حسین علی کیا مانا کریں گے ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کر لیں گے یعنی فی حال تو آپ اس پر راضی نہیں ہو رہے ہیں لیکن آپ اس پر راضی ہو جائیں گے فبل وجہ کا شطر ال الحرام آ حکم جی وہ جو سیقول صفحا میں پیشنگوئی کی تھی بس پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف وہی سما کنتم تم اور یہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں ہے نبی کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے اور جہاں بھی تم ہو وہ بس پھر و اپنے چہرے شطر ہو اس کی طرف بیت اللہ کی طرف وہ ان الزین اوت الکتاب یہ جمالی جواب ہے دوسرا جی تحویل قبلہ کی دوسری اجمالی علت یا دلیل کہہ لیں اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ تحویل قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے نہو ضمیر راجے بسو تحویل قبلہ خازن نے لکھا جی ایل کتاب یہ جانتے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر زو قبلہ تین ہوگا یہ جانتے والین عطین اوت الکتاب حضرت صاحب کی تفسیر کا پہلا کرینا اگر تو لے آئے ان کے پاس اہل جن کو کتاب دی گئی ہے ساری نشانیاں لے آئے تو یہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے آپ کیوں کر رہے ہیں اور نہیں ہے تو پیروی کرنے والا ان کے قبلے کی اور نہیں ہے ایک ان کا دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتا یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا قبلہ ہے مشرق کی جانب رخ کرنا تو ان کے اپنے اپنے قبلے اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی یہ دوسرا کرینا ہے جی علم کے آ جانے کے بعد تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے اللہ دینا تئینہ مل جن کو ہم نے کتاب دی ہے یار ہو وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو مراد اہل کتاب کے علماء ہیں جی یار فون زمیر منصوب عام مفسرین کہتے ہیں راجے بسوے نبی پاک کہ آپ کا ذکر اوپر ہو رہا ہے والا یعنی تباتا آپ ہی کو خطاب ہے یعنی وہ نبی کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں حضرت صاحب کہتے ہیں یارفون اع زمیر منسوب راج بسو تحویل قبلہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تحویل قبلہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ان فریق من اور یقیناً ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو المون اور وہ جانتے ہیں الحق کو مر ربک اے ہوق کو جس حق کو وہ چھپا رہے ہیں وہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے حق سے مراد مسئلہ توحید حق سے مراد صفت نبی حق سے مراد تحویل قبلہ ولا تک من ممترین میرے پیغمبر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو یعنی اس بات میں شک کرنا کہ یہ جانتے نہیں ہیں یہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو کہ انہیں پتا نہیں ہے ان کو سب پتا ہے بلے کلین ویجن تنوین عفز کے لیے ہر قوم کے لیے ہر کسی کے لیے ایک جہت ہے جی ہاتویل قبلا قبلا مراد ہے جی، مدارک مداریک والے کل والے کل وہ اسی کی طرح منہ کرنے والا ہے یہودیوں کا اپنا قبلہ ہے عیسائیوں کا اپنا قبلہ ہے فستا بےکل خی پس گے بڑھو نیکیوں میں یعنی تحویل قبلے والا اس کا حکم مانو ایما تکون یا اتب اللہ جمی جہاں بھی تم ہوو گے اللہ تم سب کو لے آئے گا اور اس پر یہ کوئی مشکل نہیں ان اللہ کل نے قدیر جملہ تالی لیا وہ ہر چیز پر قادر ہے من ہائی خَرَجْتَ فَوَلِّ تھا شَطْرَ وجہ کا شطر المسجد الحرام یہ پھر کیوں حکم دیا جی کہ تحویل قبلہ کا حکم صرف مدینے کے ساتھ خاص نہیں ہے سفر میں بھی ہو وہ تو قبلہ اب یہی ہے جہاں سے بھی آپ نکلیں بس پھر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف وہ انہو لل حق کو ربک اور یقیناً وہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے وہ انہو استقبال و حاضل اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے وہ من ہائی خرجتا وجہ کا شطر المسد الحرام یہ پھر کیوں کہا جی اللہ تحویل قبلہ کی چوتھی دلیل دینا چاہتے ہیں جی تفصیلی دلیل اور سب سے مضبوط دلیل ہے جی سب سے اعلی دلیل ہے چونکہ چوتھی دلیل دینا چاہتے تھے اس لیے تحویل قبلہ کا حکم اسے پھر ایادہ کر دیا تاکہ دلیل بلا فصل حکم سے متعلق ہو جائے جہاں سے بھی تو نکلے پس پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور جہاں بھی تم ہو وہ مسلمانوں پھیرو اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی طرف کیوں لے اللہ یقون اللہ سے یہ بار بار تکرار اور یہ بار بار تاکید بار بار ہم کہہ رہے ہیں اپنا چہرہ پھیرو اپنا چہرہ پھیرو یہ اس لیے تاکہ نہ ہوئے لوگوں کے لیے تم پر کوئی جھگڑنے کی راہ حجت شاہد القادر نے میں نہ کیا جی جھگڑنے کی جگہ شاہ ولی اللہ نے میں کیا جی الزام تورات و انجیل میں یہ ذکر تھا کہ آخری نبی زو قبلہ تین ہوگا اگر آپ کا قبلہ بیت اللہ نہ بنایا جاتا تو یہود و نصارہ اعتراض کرتے کہ آخری پیغمبر تو دو قبلوں والا ہے مشرقین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہلاتا ہے مگر قبلہ ابراہیمی کی مخالفت کرتا ہے اب بیت اللہ قبلہ بنا کے تمام مخالفین کے منہ بند کر دیے کسی کے پاس کوئی حجت نہیں جھگڑنے کی جگہ نہیں الزام نہیں اللزین عمومن ہوں انداز سے استثناء ہے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے وہ تو بکواس کرتے رہیں گے اللہ دین اظلم معاندین مدارک یہودی کہیں گے وطن کی یاد ستا رہی ہے جی انکریب مکہ چلا جائے گا مشرقی نے مکہ کہیں گے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے آہستہ آہستہ اپنے دین پہ واپس آ جائے گا فلاں تخ بس تم ان سے نہ ڈرو یعنی ان کے تانوں سے اے متا فی قبلت مدارک طویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات شبہات بکواسات اس کی کوئی پرواہ نہ کرو میرے آکام کی تعمیل کرو میرے عذاب سے ڈرو وخشو وخشونی اور مجھ سے ڈرو ولے اتمنے متی علائی اس کا عطف ہے جی لے اللہ یقون الناس پہ جی لہ اللہ یقون الناس پہ جی یہ قبلہ کیوں بنایا تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام نہ رہے اور یہ بیت اللہ قبلہ کیوں بنایا تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ یعنی ملت ابراہیمی کی سیدھی راہ تمہیں ملے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم من کاف تشبی کے لیے جی تقدیر عبارت یوں ہوگی جی لے اتم نیمتی علی کم اتمام کا ارسال رسول یہ بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا کے میں نے اپنی نعمت کو اسی طرح پورا کیا ہے جس طرح محمد جیسا نبی دے کر اپنی نعمت پوری کی ہے صلی اللہ جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم میں سے جو پڑھتا ہے تم پر ہماری ایتیں اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں المکم مالم تکون تالمون اور سکھاتا ہے تم کو وہ وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے مما لا تری کا علا معارفت ہی جن باتوں کی پہچان سوائے وئی کے ہو ہی نہیں سکتی وہ باتیں تمہیں بتاتا ہے اخبار غیب صورت نسا میں ایکت آئے گی وہاں جا کے گفتگو کر لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں علامہ ما کا مالم تکن تعلم اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ما کا مالم تکن وہاں مبتدین کہتے ہیں یہ ما عموم کے لیے سوری باتیں سکھا دی یہ اس کا جواب ہے جی بالکل وہی لفظ ہے یو الم و کم معلوم اللہ نے تمہیں سکھائے دی ہیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امت سارے لوگ سب یہ عالم الغیب ہو گئے فض قرونی پس تم مجھے یاد کرو کس طرح بے قبول الامر میرے حکم مان کے بس تم مجھے یاد کرو بالاطاعت اتات میں تمہیں یاد کروں گا بے ثواب و بل ایجابت دے کے تمہاری باتیں قبول کر کے وشکرولی اور میرا شکر کرو کہ میں نے تمہیں اتنا عظیم شان قبلہ عطا کی ہے ولا تک فرون اور میری ناشکری نہ کرو اس نعمت عظما کی قدر کرو تم زو کبلا تینو یا یو الزین آ منسطین بالصبر وسلا تسلی للم اور یہ کلام متعلق ہے سیقول الصفہ کے جی مسلمانوں کو آئے روز مشرقین و کفار کی طرف سے یہودیوں کی طرف سے تکالیف کا مصائب کا دکھوں کا سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جی تانے تھے تشنی گالیاں اب تحویل قبلہ کی وجہ سے مخالفین کو ایزارسانی کا ایک بڑا موقع مل گیا تھا جی. بکواس کرنے کا ایک موقع مل گیا تھا جی. اس کو اپنے قبلے کا ہی پتہ کوئی نہیں کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر منہ کرتا ہے اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے تو یہ مدینے سے بھاگ جائے گا تو اب انہیں تکلیفیں دینے بکواس کرنے زیادہ موقع ملا ہو سکتا ہے اس میں جھگڑا ہو لڑائی ہو کوئی بندہ مارا جائے ان مسائب اور قتل پر صبر کی تلقین اور صبر کی فضیلت کو اللہ بیان کرنے لگے ہیں جی. حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ال اسلام مولا شبیر احمد عثمانی غالباً غالبن انہی کی تفسیر میں کہیں پڑا تھا وہ کہتے ہیں تہذیب اخلاق کے چار نمونے پیش کیے جا رہے ہیں تہذیب اخلاق ذکر شکر صبر اور تعظیم شاعر اللہ مفسر کا اپنا رنگ ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کیا جی کہا یہ سکول اس صفحا سے اس کا تعلق ہے بیوقوف لوگ بڑی باتیں کریں گے تم نے گھبرانا نہیں اے ایمان والو مدد مانگو مسائب میں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے نماز ممد و معامن بنتی ہے صبر کے لیے مصیبتوں میں ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تحویل قبلہ کے اس معاملے میں اس جھگڑے میں کوئی مومن اگر قتل ہو جائے یہ صبر کا سب سے اعلی مقام ہے جی مت کہو ان لوگوں کے لئے جو مارے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بل آہیا بل کے وہ زندہ ہیں ولا قلعہ تشورون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شور نہیں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے چونکہ اس کی موت اللہ کے راستے میں ہوئی ہے انہیں مردہ نہ کہو انہیں عالم برزخ میں ایک امتیازی حیات حاصل ہے جو دوسرے غیر شہید مومنوں کو حاصل نہیں اس حیات کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے اسی لیے فرمایا والا قلعہ تشور تم اپنے حواس سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہم چوتھے پارے میں صورت آل عمران میں جب یہ ایت آئے گی ولا سبن الزین کوتلوفی سبیل اللہ امواتا وہاں حیات شہدا پر کچھ بحث کریں گے جی فی الحال جو حیات شہدا کی کہ یہ کون سی حیات ہے معاملہ ہم ان کے ساتھ سارا مردوں والا کرتے ہیں اس کا جنازہ پڑھتے ہیں می سمجھ کے دفن کرتے ہیں می سمجھ کے وراثت تقسیم کرتے ہیں می سمجھ کے اس کی بیوی عدت گزار لے تو اس سے نکاح کرتے ہیں می سمجھ کے اس کے بچوں کو یتیم کہتے ہیں میت سمجھ کے تو ہم تو می سمجھ کے سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تو ایک میرے ذہن میں اس حیات کا ایک مفہوم آیا تھا تو پھر میں مختلف تفسیریں دیکھی تو حضرت مولانا ادریس قاندلوی رحمت اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن اس میں مجھے یہ چیز مل گئی وہ حدیث جو میرے ذہن میں تھی حیات کا مفہوم کہ حیات کا مفہوم یہ ہے تو وہ مل گئی مجھے تفسیر معارف القرآن میں اس کی عبارت ذرا بس میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ تفسیر ملتی ہے عام بازاروں میں پڑھ سکتے ہیں شہید اگرچہ ظاہراً مر گیا لیکن اس کی موت عام لوگوں کی موت نہیں مرنے کے بعد انسان کی ترقی رک جاتی ہے یہ جیسا چیز مرنے کے بعد انسان کی ترقی رک جاتی ہے اس لیے کہ روح کی ترقی کا ذریعہ بدن ہے مگر شہید کی ترقی برابر جاری رہتی ہے جس عمل میں اس نے جان دی ہے اس کا اجر برابر جاری رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر مجاہد فی سبی اللہ کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے بخاری و مسلم یہ ہے جی حیات کا معنی کیا باقی جتنے بندے مر جاتے ہیں ان کے عمل منقطع ہو گئے لیکن شہید کے جو اعمال ہیں وہ اس کی موت پر منقطع نہیں ہوتے بلکہ جس طرح زندے بندے عمل کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے شہید اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے غالباً یہ بل آیا ان کا مفہوم ہے اس رنگ میں انہیں کہا گیا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہو نہیں ہے بہرحال یہ زندگی دنیاوی اس قبر والی یا جسم والی نہیں ہے بلکہ یہ عالم برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ہے جو مسلم ترمزی میں حدیث کی کتابوں میں کہ ان کی روحیں سفید رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں اڑتے رہتی ہیں جس کو قرآن نے کہا بل آیا دا ربہم یورزکول بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے تو ان کو کون سی روزی دی جاتی ہے یہ جس روزی کا یہاں ذکر ہے اس روزی سے کیا مراد ہے دنیا کی روزی دی جاتی ہے؟ یہ دنیا کے پھل یہ دنیا کے کھانے یہ دنیا کے میوے یہی دیے جاتے ہیں شہید کو کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے بلکہ سب کہتے ہیں وہ اخروی روزی ہے جنت کی روزی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی روزی ہے اسی طرح کی حیات ہے ولا نبل ون کم بے من الخوف ولجو البتہ ہم تمہیں پرکھیں گے بے شعین کچھ من الخوف ڈر دے کر ولجو بھوک دے کر و نق سے منل اموال اور مالوں کی کمی یعنی مویشی کھیتیوں کا ضائع ہو جانا ول انفس کی کمی عزیز و اکارب کی موت و اور پھلوں کی کمی باغات کی تباہی کچھ علما نے ثمرات سے بچوں کی موت مراد لی چھوٹے معصوم بچے ہم تمہیں پرکھیں گے خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے اس میں گالیاں استضا تمسخور دھمکیاں ڈراوے مشکلات مسائب تکلیفیں سب آ گئے جی آج آج کا یہ خوف ہے کرونا کا یہ, یہ بھی والا نب البنہ کم بے شعی منل میں مِنَ شامل ہے جی پوری دنیا اس خوف میں مبتلا ہے ہر آدمی خوف میں مبتلا ہے وہ بشر اور خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو کون ہے وہ اللہ صابت و مصیبت کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا لاہ و انا الہ اون ہم سب اللہ کے لیے اور بے شک ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان للہ و انا راجعون کا یہ مفہوم ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر سنو کہ فلاں بندہ مر گیا تو پڑھو انا للہ ہے انا الحج ہم سب اللہ کے ہیں اور یہ چلا گیا ہے ہمارا باپ ماں بھائی بیٹا تو ایک دن ہم نے بھی لوٹ کے اسی کی طرف چلے جانا ہے یہ عام مفسرین یہی مانا کرتی جتنے آباب آب میرے اس دور تفسیر کو سن رہے ہیں علماء ہیں طلبا ہیں عوام ہیں وہ ذرا میری اس بات کو ذرا توجہ سنیں گے مولانا حسین علی کا موقف کیا ہے رحمت اللہ علیہ کا عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ موت کے وقت یہ کلمہ پڑھنا چاہیے اناح لاج ہم سب اللہ کے لیے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ معنی تو تب صحیح ہو جب ازاصابت مصیبت ان سے مراد صرف موت لیں پھر تو یہ معنی صحیح ہو جب کہ آگے پیچھے اللہ کہتے ہیں ولا نبل ونکم بے شع من الخوف نقص من الموال والے و ان سب پر مصیبتوں کا اللہ نے اطلاق کر دیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آشا کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا تو میرے آقا نے پڑھا انا للہ ہے وہ انہی راج رات کے ٹائم چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ ہے وہ انا راج تو یہ تو ہر مصیبت کے ٹائم پڑھنا ہے پیالے کے ٹوٹنے پر چراغ کے بجنے پر کسی چوری پر ڈاکے پر پھلوں کی کمی مالوں کی کمی ہر ایک پر پڑنا ہے تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علی نے مانا کیا جو ہماری جماعت کے آباب ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے طلبا علماء اس کو سن رہے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت دکھ و تکلیف پہنچے تو کہو انا لاہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں وہ انا ال راج اون اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں کیسا خوبصورت معنی کی اور یہ معنی بالکل اس مصیبت کے لفظ کو دیکھ کے یہ معنی اس نے ایک تو شرک کی رگیں کاٹنی اور توحید کا کتنا اظہار ہو رہا ہے میں ہم سب اللہ کے لیے اور مصیبت کی اس گھڑی میں دکھ کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے مصیبت کی اس گھڑی میں ہم رجوع کرتے ہیں تو اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہماری جماعت کے جو علماء ہیں طلبا ہیں اور وہ سن رہے ہیں وہ اس معنی پہ اپنے کمنٹ کریں جی یہ کتنا خوبصورت معنی کیا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اللہ ان کی قبر کو نور سے رحمت سے منور فرمائے اللہ علیہم صلواتم من ربہم یہی لوگ ہیں ان پر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے وہ اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے یہ سلاوات ان کا معنی بھی رحمت کیا گیا اور سلاوات کے بعد رحمت کا جو تکرار ہے یہ تاکید کے لیے ہمارے حضرت صاحب نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اللہ و ملائکت یوسل علی نبی وہاں سورت اعضاب میں جو یوسلون کا معنی کیا کہ میرے پیغمبر سلاۃ اللہ ایک ہے اللہ کی صلات اور ایک ہے مومن کی سلاد ہم بھی کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں اللہ بھی پڑھتا ہے اس میں فرق کیا ہے بخاری میں ایک قول ہے غالباً ابوالعالیہ کا ہے صلات اللہ اے صنا ملائے کا اللہ کی سلاد یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر نبی پاک کی تعریفیں کرتے ہیں یہ اللہ کی سلاد تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو سامنے رکھ کر مانا کیا کہ میرے پیغمبر آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر کے ایک رسم کو توڑا ہے اور مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور جگہ جگہ باتیں ہونے لگی ہیں کچھ اپنے لوگ بھی کہنے کہنے لگ گئے ہیں کہ لڑکیوں کی کوئی کمی تھی نہ کرتے تو کیا ہوتا یہودیوں کو موقع مل گیا منافقوں کو موقع مل گیا ہے تو طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا ہے میرے پیغمبر اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں پر یو تجھے ہدیہ تبریک پیش کرتے شاباشیں بھیجتے ہیں شاباشیں بھیجتے ہیں واہ میرے پیغمبر بڑی رسم توڑی ہے آپ نے سلاوات کا جو معنی کیا ہے شاہ عبد القادر نے وہ شاباشیں کی ہے اس جگہ پہ سلواتم رب یہی لوگ ہیں ان پر رب کی طرف سے شاباشی ادھر بیٹا مر گیا ہے جوان بیٹا مر گیا ہے بچہ تھا مر گیا ہے اور ہاتھوں میں دم دے گیا ہے اور بندہ کہتا ہے انا للہ ہے وہ انہے راج نہ وہ سر پھوڑتا ہے نہ گرے باندھ پھاڑتا ہے نہ چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے نہ بین کرتا ہے تو اللہ تعالی آسمان سے اس صبر کرنے والے بندے کو شاباشیں بھیجنے لگ جاتے ہیں واہ میرے بندے بڑا صبر کی تئی یہی لوگ ہیں جن پر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رہمتے ہیں واہ اولا کام اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے بظاہر بالکل کلام غیر مربوط ہو گئی ہے جی کوئی تعلق ہی نہیں رہا قبلہ کا ذکر ہو رہا تھا پھر صبر کرنے کا حکم ہوا اور پھر شہیدوں کی زندگی کا ذکر کیا گیا پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ صبر کس طرح کرنا ہے اور اچانک یہ کیا بات شروع ہو گئی جی سفح اور مرو اللہ کی نشانیوں میں سے تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ رسالت پر دوسرے شبے کا جواب پہلے شبے کا جواب مکمل ہو گیا تحویل قبلا یہ دوسرے شبے کا جواب ہے صفا مروہ پر مشرقین نے بت نصب کر رکھے تھے اور وہ ان کے درمیان دوڑتے نہ ان بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور مشرقین سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کی سائی بھی ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے تو مسلمان جب صفا مروہ کے درمیان دوڑے تو مشرقی نے کہا واہ ہمیں تو بت پرستی سے منع کرتے اور خود وہاں دوڑ رہے ہیں یہ شبہ تھا یا کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی ان کے باز ہوا ان کے باز ہوا کہ یہاں تو مشرق بت رکھتے تھے اور ہاتھ لگاتے تھے اور ہم بھی اسی میں دوڑ رہے ہیں اسی کی تعظیم کر رہے ہیں اس کا جواب دیا کہ صفا مروا کی تعظیم اور اس میں سائی ان بتوں کی وجہ سے نہیں ہے ان صفا ول من تمن شاعر اللہ صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شاعر بمینا علامت نشانی اصطلاح شریعت میں ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے عام طور پر کفر و اسلام میں امتیاز پیدا ہو یہاں مراد ہیں اللہ کی توحید کی یادگاریں جو ابراہیم نے قائم کی تھیں میں نے ذکر کیا تھا پہلے پہلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے اور اس میں جو آدمی بھی ہوتا لگاتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر مولانا حسین علی رحمت اللہ علی کا بیان کیا ربط کہ انہوں نے مربوط کر دیا کہ یہ رسالت پر دوسرے شبے کا کیا ہے جواب کہیں میں نے پڑھا تھا مجھے میں تو نہیں ہے یا کسی سے سنا تھا میں نے یہ نا اللہ کا قرآن ہے اور جس کے دل میں اللہ ڈال دی تو انہوں نے یہ لکھا یا بیان کیا کہ پیچھے صبر کا ذکر تھا یہ ذرا غور سے سنیں گے پچھلی آیتوں میں کس کا ذکر تھا صبر کا صبر کرو مصیبتوں پر دکھوں پر تکلیفوں پر مسائب آ جائیں پریشانیاں آ جائیں تو صبر کرو آگے اللہ نے ان سفا وال میں اس صبر پہ انعام کو ذکر کیا کہ جس ہاجرہ نے پریشانی کے اس عالم میں صبر کیا تھا تو ہم نے اسے کس طرح عزتوں سے مالا مال کر دی ہاجرہ دوڑی اور اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہیں بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے توحید کی یادگاریں پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا پس کوئی گنا نہیں اس پر کہ طواف کرے ان دونوں کا بعض لوگوں نے سمجھا کہ صفا مروہ پر کسی دور میں بت نصب تھے تو شاید اب ان کے درمیان سائی گناہ یہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اس کے درمیان سائی کرنا گناہ ہو کہ یہاں تو بت نصب تھے یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے جی کوئی گنا نہیں ہے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ احمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفا مروا کے مابین ما سائی واجب ہے جی باقی آئما کے نزدیک فرض ہے جی امام احمد کے نزدیک مستحب ہے جی ومن تطوا خیرن اور جس نے خوشی سے کی کوئی نیکی خیر عام ہے جی ہر نیکی کو شامل ہے جی پس بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے ان الزین یک تم نمان زل نام البئی ناتول جی شبہ اول کا پہلا شبہ تحویل قبلہ درمیان میں دوسرے شبے کا جواب دیا جی پھر آ گیا جی اسی طرف یہ اس کا تتمہ ہے جی بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں جی بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہیں کھلی کھلی دلیلیں اور ہدایت ممباد مابفل کتاب اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں بیانات نات قبلہ کا مسئلہ من بیا صفا مروہ کا شاعر اللہ ہونا بیانات نات واضح دلائل کھلے نشان مراد صفات نبی پاک ہیں جو تورات و انجیل میں ذکر تھیں ہدن توحید آیات آکام ممباد مابینا صفل کتاب الکتاب تو رات و انجیل اور اگر عموم سمجھ لیں تو قرآن بھی شامل ہوگا جی ان لذیل یک تمون العلماء القاتمون حق پر پردہ ڈالنے والے علماء یہود و نسارا کے جو علماء اپنی اپنی کتابوں کی کھلی دلیلیں جس میں تحویل قبلہ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کو چھپا رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرتے ہیں ان پر لانت کرنے والے کتمان حق کرنے والے ملون ہیں آج بھی جو لوگ حق بات کو نہیں بیان کرتے اور چھپاتے ہیں اللہ کے قرآن کو وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں جی یہ تخویف بھی ہے جی اللہ دظین تابو مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی کس سے حق بات کو چھپانے سے قبلہ صفا مروہ کا مسئلہ اس معاملے میں انہوں نے حق بات کو چھپانے سے توبہ کر لی اور پھر اسے بیان بھی کیا جس کو چھپا رہے تھے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا فولا کاتوب یہی لوگ ہیں میں ان پر متوجہ ہوتا ہوں میں ان کو معاف کرتا ہوں میں ہوں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا یہ ان علماء کے بارے میں جو تحویل قبلہ اور صفا مروہ کے شاعر اللہ ہونے کو جانتے تھے مگر جان بوجھ کر چھپاتے تھے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو علماء کی جو توبہ ہوتی ہے نا جی یہ صرف اندر بیٹھ کے توبہ نہیں ہوتی بیا علماء کی توبہ یہ ہے کہ جس بات کو وہ چھپا رہے تھے اس بات کو وہ کیا کریں بیان بھی کریں ان لذیذ کافر اب ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو سرے سے ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے واضح انکار کرتے تھے کچھ نہیں ہے جی تورات انجیل میں طویل قبلہ کے بارے میں اس نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لانت اور فرشتوں کی لانت اور سب لوگوں کی لانت خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یوخ افوان الزاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ولا ہم یون اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی یہ ہمارا دورہ تفسیر جو ہے یہ یوٹیوب پر دو چینلوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چینل ہے زیال العلوم ضیاء العلوم چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا چینل ہے سوت القرآن سوت القرآن کے نام سے یوٹیوب پر جو چینل ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ مکے سے طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جو بھوک کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں کوئی ایسی مستند بات نہیں ہے جی حضرت اسماعیل ایسے گھر سے اگر کوئی چیز آ جائے جو صحابہ کے پر تنقید کرتے ہیں تو وہ چیز لینی اور کھا لینی چاہیے نہیں جی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جی ہم علینہ البلا مبین de